فصارعوا الى مغفرة من ربكم بجنة بجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم باادروا بالاعمال فتن قطع الليل المظلم جسد الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا جسدكافرا یہ من الدنیا او اوکم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ذکر دو بنیادوں کے ساتھ کیا ہے ایک یہ کہ یہ انسان مٹی سے بنایا گیا ہے اور دوسرا اس کی تخلیق کی اساس جو ہے وہ ایک حقیر پانی کا قطرہ ہے اب یہ انسان پیدا ہونے کے بعد اپنی محنت اور کوشش سے ایک اچھا مقام حاصل کر سکتا ہے وہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی تو اپنے عمل سے اپنا مقام حاصل کر سکتا ہے انسان کا عمل اور کردار اگر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوا تو یہ انسان اعلیٰ علیہ میں اپنا مقام حاصل کر سکتا ہے اور اگر اس کے اعمال ناپسندیدہ ہوئے تو پھر اسفل الصافلین اس, اس کا ٹھکانہ بن جائے گا تو کامیابی اور ناکامی ان دونوں میں جو فرق ہے وہ عمل کا ہے ان الابرار لفی نعیم و عند الفجار لفی جحیم نیک عمل کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے اور برے عمل کرنے والے جہنم میں داخل ہوں گے یہ ٹھکانے دو ہی ہیں اور ان دونوں کے داخلے کی اساس مہیا کر دی گئی ہے اچھا عمل جنت کی وراثت کے حصول کا باعث بنے گا اور عمل میں کوتاہی یا عمل کی برائی جہنم کے داخلے کا سبب بنے گی تو اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے یہ انسان اپنا ٹھکانہ خود بناتا ہے عطا اللہ رب العزت کی ہے مگر اس عطا کے قواعد اللہ تعالی نے بیان کر دیے جو ان پر چلے گا اپنائے گا اس سے اللہ راضی ہوگا اور اسے وہ پسندیدہ ٹھکانہ عطا فرمائے گا اور جو اس نظام پر نہیں چلے گا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے غضب کا مستحق ہوگا اور وہ قطر کامیابی حاصل نہ کر پائے گا اس لیے نبی علیہ السلام کا فرما ہے من عبدا بھی عمل لم لمبی سرے بھی نصب جو شخص آج دنیا میں عملی اعتبار سے سست روی کا شکار ہے اسے کوئی چیز تیز نہیں چلا سکے گی پھر جزا کی تیزی اسے حاصل نہیں ہو سکے گی اگر وہ عملی اعتبار سے سست روی کا شکار تو پھر عمل میں تیزی مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ سارے لبکو اور دوڑو یہ مساج جو ہے اسی تیزی کی طلب کا حکم ہے دوڑو بھاگو اور لبکو علا مغفرت من کو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف ب اور جنت کی طرف عرض و والارض جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اس بہشت کی طرف لپکو اور دوڑو اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت شاخہ کرو مسارعت کے اصول کے ساتھ یعنی تیزی دوڑنا اور لپکنا بھاگنا اللہ رب العزت بندے کی طرف سے یہ تیزی چاہتا ہے تاکہ اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اس کو صلاح دیا جا سکے اور اجر و ثواب دیا جا سکے یہ عمل کے اعتبار سے ایک ایسا شرعی ع ہے جس پر ہمیں ہمیشہ کاربند ہونا چاہیے اذان ہو جائے تو نماز کی تیزی نہ یہ کہ سستی ہو اور سست روی کا مظاہرہ ہو اللہ تعالیٰ اگر استطاعت دے تو جلد از جلد حج کا فریضہ ادا کرنا یعنی عمل اطاعت میں انسان ہمیشہ پیش قدمی اختیار کرے اور برت اختیار کرے یہ ہمارے برعزت کی ندا کا باعث ہوگی اور یہ عملی اعتبار سے ایک ذریعہ قاعدہ ہے جسے اختیار کرنا چاہیے نبی علیہ السلام کی زندگی میں اور صحابہ کے کی زندگیوں میں اس کے عملی مظاہر موجود ہے اقبا بن اس کی عدیش صحیح بخاری میں ہے ایک روز میں نے عصر کی نماز مسجد نبی میں اللہ کے پیارے بے عمر کے پیشے ادا کی جو ہی آپ نے سلام پھیرا تو کام مسرع سلام پھیرتی جلدی سے کھڑے ہو گئے اور کسی ام موملین کے گھر چلے گی ففاظ الناس لوگ گھبرا گئے نبی اسلام کی اس تیزی پر اور سلام پھیرتے ہی گھر کو طرف گھر کی طرف جانے کی تیزی اسے دیکھ کر صحابہ گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے تھوڑی دیر بعد امام الانبیاء تشریف لے آئے صحابہ وہی موجود تھے فرمایا کہ حلف تو فیبئی تھی تھی اصل معاملہ یہ ہے کہ مجھے گھر میں ایک سونے کی ڈلی یاد آ گئی جو رکھی ہوئی ہے فکرے تو ابئی تھا تو میں نے ناپسند جانا کہ وہ ڈلی رات بھر میرے گھر رہے لہٰذا میں فوراً گھر گیا اور اپنے اہل کو حکم دیا کہ رات ہونے سے قبل اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا اسے تو یہ تیزی عمل کی تیزی عمل صالح کی تیزی یہ مسارت یہ اللہ کے پیارے بیمبر کی اس کا حصہ ہے آپ کی مثالی زندگی کا ایک اہم شعبہ ہے کہ کس طرح آپ امور خیر کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اس کی ادائیگی میں جلدی کرتے کہ جلدی در حقیقت ایک انسان کی سچی طلب کا اظہار ہے اس سے بڑھ کر جلدی کے ساتھ اللہ کا سلاجر و ثواب انسان کو حاصل ہو گئے ربی رسلام کی حدیث ہے اللہ فرماتا حدیث خود سے ادا دکرنی ہٹ دی فی نف سے ہی جب میرا بندہ میرا ذکر اپنے نفس میں کرے گا تنہائی میں کرے گا تو میں بھی اس کا ذکر اپنے نفس میں کروں گا وہ آہستہ آہستہ مجھے یاد کر رہا ہے سرری اعتبار سے تو میں بھی اسے اسی طرح سرری اعتبار سے یاد کروں گا وح دکر فی ملع زکر تو فی ملعین خیر ملائن اور اگر وہ مجھے یاد کرے گا ایک جماعت میں بیٹھ کر لوگوں کے بیچ تو میں بھی اسے یاد کروں گا ایک ایسی جماعت میں جو اس کی جماعت سے بہتر ہے یعنی ملائکہ کی جماعت الملا الا جو سب سے مقدس فرشتوں کی جماعت ہے میں اس جماعت میں اس کا ذکر کروں گا یاد کروں گا اور اس کا چرچا کروں گا واحد تقرب ہے شب رن تقرب تو اور اگر میرا بندہ ایک بالشت میرا قرب اختیار کرے گا تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاؤں گا اور اگر وہ ایک ہاتھ قرب اختیار کرے گا میں دو ہاتھ اس کے قریب ہو جاؤں گا اتانی یمش اطاید ہوں ہر والا اور اگر میرا بندہ چلتا ہوا میرے پاس آیا تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس جاؤں گا یہ ایک انسان جتنی تیزی سے عمل صالح کی طرف راغب ہوگا اس سے بھی زیادہ تیزی سے اللہ کا سلا اور ثواب اس کو حاصل ہوگا یہ ایک ایسا قاعدہ ہے جس کے تعلق سے ہم ہاں غفرت کا شکار کہ ہم نے عمل کرنا ہی ہے کر لیں گے بڑا وقت بڑا ہے لیکن نہیں یہ مسارت مطلوب ہے تاکہ اسی تیزی بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کا صلہ رجر و ثواب حاصل ہو صحابہ کرام کی زندگیوں میں اس مسارت کے نمونے موجود ہیں جیسے عمیر ابن حمام کا واقعہ میدانے جنگ میں ہیں اور جھولی میں کھجوریں ہیں نبی علیہ السلام سے سوال کر لیا کہ اگر میں اس میدان میں داخل ہو جاؤں اور لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں پیچھے نہ ہٹ ہر زخم سینے پر کھاؤں تو مجھے کیا ملے گا فرمایا کہ جنت ارض حسم آواد ہوا تمہیں جنت ملے گی جس کے چوڑائی زمین و آسمان کے برابر تو حدیث کے خات ہیں فعال فاط اپنی کھجوریں اس نے ایک طرف ڈال دی یہ مساحت کاملی نمونہ تیزی کہ ان کو کھانے بیٹھوں گا کچھ وقت صرف ہو سکتا ہے اور جنت تو سامنے کھڑی پھر تاخیر کیوں چنانچہ اسی مساط کے قانون کے تحت اس نے کھجور ایک طرف پھینک دی اور میدان جہاد میں کود گیا اور شہید ہو گیا یہ عمل کی تیزی برط رفتاری نبی رسلان کی حدیث ہے آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل انسان کون ہے فرمایا کہ مالے خرج آخر بے عنا نے فارا سے یتلب المعت مدان نہ وہ شخص ہے جو اپنے گھر سے نکلے اپنی جان کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ اور گھوڑے کے پشت پر سوار ہو جائے لگامے تھام لے اور پھر یہ دیکھے کہ اس میدان جہاد میں جلدی شہادت کہاں ملے گی یہ تیزی عمل کی تیزی یت البول موت جہاں جلدی موت مل جائے جلدی شہادت حاصل ہو جائے اس طرف وہ کود جائے اس سے افضل کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا تو یہ مسارتی عمل یہ کھجورے کھانا بھی چند کھجورے کھانا بھی تاخیر سمجھا انہیں بھی پھینک دیا میدان جہاد میں کود گیا شہید ہو گیا ایک ہی میں جنت میں داخل ہو گیا انس نظر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا واقعہ بھی اسی طرح کا چنگے عہد کا جب صحابہ گرام نے عارضی طور پہ پسپائی اختیار کی تو انس بن نظر میدان عہد کی طرف دوڑ صحابہ کا رخ میدان سے باہر ہے کیونکہ ایک دم ایک بوکلاحٹ ستاری ہو گئی ایسے میں باہر نکلنا حکمت عملی کو ترتیب دینا اصر نو اپنی طاقت کو سمیٹنا یہ ضروری ہوتا ہے اور صحابہ بھی اسی مقصد کے تحت میدان سے باہر آئے تاکہ حکمت عملی ترتیب دے کر ایک نئے عزم اور طاقت کے ساتھ میدان میں کودیں اور ایسا ہی ہوا اور کفار کو شکست فاش دی لیکن ان لمحات میں جب وہ باہر آ رہے تھے انس میں نظر کا رخ میں دان کی طرف تھا نے مایاز کو بھی دیکھا وہ باہر کی طرف دوڑ رہے ہیں پر کے ساتھ کہاں جا رہے ہو انی آجد ریح الجنہ دون اور مجھے عہد کے پیچھے جنت کی خوشبو آ رہی اور دوڑتے رہے بڑھتے رہے دشمن سے لڑتے رہے زخم کھاتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے ان کے سینے پر اسی سے زیادہ زخم شمار کیے گئے تھے اور کفار نے ان کی لاش کا مسئلہ کر دیا آدھا کاٹ دیے ناک کان کاٹ دیے ہونٹ کاٹ دیے آنکھیں باہر نکال دیں اس قدر چہرہ مس ہو چکا تھا پہچانے نہ جا سکے ان کا ایک پورا انگلی کا ایک پورا محفوظ رہا جس پر کوئی زخم کا نشان نہیں تھا اس کوے سے ان کی بہن نے پہچانا یہ میرے بھائی کی لاش اور اللہ کی وحی آ من المحمن رجال صدقو ما سادا کو محدود کچھ مرد ہیں مومنین میں سے جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا اور اس کو سچا کر دکھایا اللہ تعالی نے ان کی صداقت کو دیکھ لیا ان کی صداقت کو پہچان لیا وہ سچے ثابت ہوئے دراصل رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے بڑا ملال تھا کہ اللہ کے بھی کا پہلا غزوہ اور میں حاضر نہ ہو سکا اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ یاد اللہ اب جب بھی کوئی موقع بنے گا مجھے اس میں شرکت کی توفیق دینا اور میں دکھاؤں گا کہ میں کیا کرتا ہوں یہ وعدہ یہ عائد کیا تھا یہ وعدہ کیا تھا میں دکھاؤں گا کہ میں کیا کرتا ہوں تو راجا جنگ عہد میں شریک ہوئے اور یہ عظیم کارنامہ دکھایا صحابہ کا رخ میدان سے باہر کی طرف تھا اور ان کا رخ میدان کی طرف تھا اسی سے زائد زخم کھا کر شہید ہوئے اور اللہ تعالی نے ان کی صداقت کو قبول کر لیا اور ان کی صداقت کی گواہی دے دی خال اللہ الحدۂ یومف صادقین صدقوں اور اللہ کا فرمان ہے کہ آج کا دن یعنی قیامت کا دن آج صادقین کو سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا صرف صادقین ہی کامیاب ہوں گے سچے لوگ ہی کامیاب ہوں گے صادقین کو ان کا صدق کام آئے گا قغروی فلاح جو ہے وہ صادقین کے لیے ہے جن کی اللہ سے محبت سچی ہو اللہ کے ساتھ تعلق سچا ہو جن کی گفتار سچی ہو جن کا ایمان سچا ہو جن کا کردار سچا ہو جن کے تعلقات صداقت کی احساس پر ہوں ہر جگہ سچی سچ ہی سچ سچا من ہے جو سچا عقیدہ ہو سچا اخلاص ہو قیامت کے دن یہی لوگ کامیاب ہوں گے تو اللہ تعالی نے یہ اعزاز انس النظر کو عطا فرمایا کہ ہم نے ان کی صداقت کو پہچان لیا ہم ان کے سچے ہونے کی گواہی دیتے جو انہوں نے عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا اور یہ عمل کی مساحت دوڑ رہے بھاگ رہے عمل کی طرف تیزی رغبت برق رفتاری کی طرف سے کی طرف بڑھنا عمل کی طرف یہ ان کے صدقی ایمان کی نشانی تھی اور یہ عملی اعتبار سے ایک ایسا قاعدہ ہے جس سے اکثر لوگ نفرت کا شکار ہم اعمال انجام تو دیتے ہیں لیکن انتظار کے ساتھ ابھی وقت ہے پھر کر لیں گے بعد میں کر لیں گے گھڑی دیکھتے رہتے ہیں ابھی نماز کے وقت میں ٹائم ہے حالانکہ اول وقت میں نماز ادا کرنا اسے افضل العمال قرار دیا گیا ہے تو ہر لحاظ سے عمل کی تیزی مساعت اور مسابقت کا جذبہ یہ ایک زگری اور اہم ترین قاعدہ ہے عمل کے تعلق سے ایک قاعدہ اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ تیزی ایسی بھی نہ ہو کہ انسان تھک ہار کے عمل کو چھوڑ دے عمل کی طرف راغب ہو سرعت ہو تیزی ہو لیکن مداوت کے ساتھ دوام کے ساتھ تسلسل کے ساتھ اور ہمیشگی کے ساتھ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب الدین علی اللہ ماںم صاحب اللہ کے نزدیک اس شخص کا دین سب سے پیارا ہے جو شخص عمل اختیار کرے تو لگاتار شروع کر دے بلا نہ روزانہ وہ امن انجام دے پھر اس میں تعطل پیدا نہ کرے اس میں ناغ کا حنصر نہ ہو ایسے انسان کا دین سب سے پیارا ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہے دین اسلام میں عمل چند روز کے نہیں ہوتا تو دین جذباتی کھیل نہیں ہے کہ جذبات میں آ کر کچھ دن نیکی کا راستہ اختیار کر لیا اور پھر سستی کی دلدل میں پھنس گئے یہ دین کے مقاصد کے خلاف صحیح بخاری کے حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو نصیحت دی اے عبداللہ لا تھا مثل فلان فلاں نے یحوم و بل کی طرح مت ہو جاؤ اس نے کچھ دن تہجد پڑھے اور پھر چھوڑ بیٹھا پھر تاکت پیدا کر دیا ایسا مت بن جانا بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ ان کا جو تاریخی واقعہ ہے کہ ان کو خواب میں جہنم دکھائی گئی اور جہنم کے منظر دکھائے گئے جنہیں وہ دیکھ کر کانپ رہے اور جب فرشتہ جہنم سے لے کر باہر آنے لگا تو آخری جملہ یہ کہا کہ لستا من نے النار تمہیں جہنم دکھائی ضرور ہے لیکن تم جہنمی نہیں ہو تم آہل النار میں سے نہیں ہو پھر آنکھ کھل گئی بڑا ایک خوف داری ہے ظاہر ہے کہ نبیر اسلام موجود ہیں اور خواب کی تعبیر وہی وہ کریں گے لیکن سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی کہ پتہ نہیں میں نے کیا دیکھ لیا اور اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی اپنی بہن حفصہ کے پاس آئے ام مومن کے پاس کہ آپ نبی علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھیں انہوں نے تعبیر معلوم کی کہ عبداللہ نے یہ خواب دیکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ اللہ لان یقوب اللہ عبداللہ سب سے بہترین نوجوان مدینہ منورہ میں اتنے بھی نوجوان ہیں ان سب میں بہترین عبداللہ بن عمر کاش قیام العل مستقل کرے تحجد مستقل پڑھے ابھی ایک نوجوانی کی عمر ہے اور کبھی کبھی رات بھر سوئے رہتے ہیں اور تحجد میں ناغا کر جاتے ہیں. کاش یہ ناغہ نہ ہو فرشتے نے یہ خواب دکھایا ہے جھنجھوڑنے کے لیے اس خواب کی یہی تاغیر کہ چونکہ وہ ناغے کر جاتے ہیں قیام العل میں تو کاش یہ عمل مستقل شروع ہو جائے اور مسلسل قائم ہو جائے تو پھر عبداللہ سے بہتر کوئی نوجوان نہیں تو یہ ایک طرح کا جھنجھوڑا گیا کہ عمل میں تو دوام ہونا چاہیے عمل میں تو تسلسل ہونا چاہیے ہمیشگی ہونی چاہیے چنانچہ یہ دو قاعدے ایک عمل کی مساعت دوسرا عمل کی مداوت مسارت کا من عمل کی طرف جلدی کرنا عمل کے لیے راغب ہونا سچی طلب تاخیر کیے بغیر اور مداوت کا معنی عمل میں ہمیش کی اختیار کی جائے تسلسل ہو لگاتاری ہو اور ان دونوں کے مابین ایک رابطہ ہے جس سے یہ دونوں فائدے حاصل ہو سکتے ہیں اور وہ رابطہ عمل کا اعتدال ہے میاں روی عمل میں بھی شریعت ہر اعتبار سے ہر قدم پر اعتدال کا درس دیتی ہے اور میان روی کا درس دیتی ہے جناب انس فرماتے ہیں کہ کان اثرات ہو خستہ تو ہو اللہ کے پیارے پہ عمر کی نماز بھی اعتدال پر ہوتی اور آپ کا خطبہ بھی اعتدال پر ہوتا ہر معاملے میں وسطیت کو آپ پسند کرتے کہ وہ درمیانہ درجے کا ہو نہ تو بہت زیادہ اور نہ بہت کم حالانکہ بہت زیادہ عمل آپ کو پسند تھا رات کی تنہائیوں میں آپ ایک ایک رکاعت میں نو نو پارے پڑ جاتے مگر صحابہ کے سامنے آپ کے اعتدال اور میاں روی کا مظاہرہ کرتے ہیں امت کو درس دینے کے لیے کیونکہ یہ میاں روی جو ہے یہ بندے کو مداوت قائم کر سکتی ہے اگر انسان ایک دو دن رات بھر جاگے اور پھر تھک ہار کے پڑا رہے تو یہ بات شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے اور اگر وہ رات کی نیند بھی پوری کرے اور ایک آدھ گھنٹہ قیام بھی کر لے تو یہ اعتداد جو ہے یہ مداوت کا باعث بن سکتی ہے نہ اس کو تھکاوٹ ہوگی نہ اکزاہٹ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یم اللہ ح... لا یم اللہ حتیہ چمن اللہ تعالیٰ اس وقت تک اکتا ہٹ کا شکار نہیں ہوتا جب تک تم نہ اکتا جاؤ اگر تم اکتاؤ گے تو اللہ بھی اکتا جائے گا اس کا معنی یہ کہ اگر تم عمل میں سستی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اجر بھی روک لے گا جب تک تم عمل کرو گے اللہ رب العزت بے تو حاشہ اجر ادا کرتا رہے گا تمہاری ایک نیکی کو ساسو گنا کر دے گا ایک خجور کو بڑھا بڑھا کر اور پہاڑ کے برابر کر دے گا ادر دیتا ہی جائے گا اس کے ہاں کوئی کمی نہیں اور اگر تم اکسا جاؤ گے عمل چھوڑ دو گے تو اللہ بھی اکسا جائے گا میں نے اس عمل کے ادر کو روک لے گا اور تمہیں اس کا ثواب عطا نہیں کرے گا تو پھر تم ایک بیانہ روی اختیار کرو تاکہ عمل کا دوام قائم رہے وسط عطبہ برو ہے بشی میں نہ دل جبی رحلام نے یہ بات ایک مثال سے وعدے کی کہ مسافر کی دو قسمیں ہیں ایک مسافر وہ ہے جو سواری پر سوار ہو گیا اور سر پر گھوڑے کو دوڑا رہا ہے رکنے کا نام ہی لے رہا بھائی سستا آرام کر لو ذرا سواری کو بھی آرام مہیا کر دو لیکن نہیں دوڑتے جا رہا ہے نہ اس کو کھانے پینے کا احساس اور نہ سواری کی اگتا اور تھکاوٹ کا احساس گلا ایک وقت آئے گا سواری گر جائے گی اور تھک ہار کے بیٹھ جائے گی اور ماندہ ہو کر گر جائے گی اور اس کا سفر موقوف ہو جائے گا رک جائے گا توقف پیدا ہو جائے گا لیکن دوسرا مسافر وہ ہے جو گھر سے نکلا رات کی تاریکی میں اور ٹھنڈے وقت میں سفر کیا اور جب دیکھا کہ سواری تھکاوٹ کا شکار ہو رہی ہے رک گیا اسے بھی کھلایا پلایا خود بھی آرام کیا حتیٰ کہ دن چڑھ گیا اور صبح کا جو اول النہار کا وقت ہے کہ صبح کا وقت اس وقت دوبارہ سفر کا آغاز کر دیا ٹھنڈا وقت ہے اور سواری بھی تھکاوٹ کا شکار نہیں ہو رہی حتیٰ کہ دیکھا دوپہر کی گرمی شروع ہونے کو ہے پھر پڑاؤ ڈال لیا کسی درخت کے نیچے لیٹ گیا سواری کو بھی باندھ دیا اسے بھی کھلایا پلایا حتیٰ کہ شام کا وقت ہو گیا پھر ٹھنڈی گھڑیاں آ گئی پھر گھوڑے کے کشت پر سوار ہو گیا اور تازہ دم ہو کر سفر شروع کر دیا بس تہین و بشیب من نہ تم عمل میں مدد طلب کرو اس مسافر کی طرح کچھ اوقات صبح کے وقت کچھ اوقات شام کے وقت اور کچھ اوقات رات کی تاریخی میں تاکہ یہ سفر مستقل جاری رہے اور منزل کو پہنچ جاؤ اور نہ کوئی تھکاوٹ ہو اور نہ کوئی اکتاحٹ ہو تمہاری نشاط بحال رہے اور تم منزل پر پہنچ کر بھی کسی تھکاوٹ کا شکار نہ ہو اور وہ عمل کا جو ایک سلسلہ ہے وہ جاری اور قائم رہے فرمایا کہ ایسے مسافر بن جاؤ شریعت نے یہ بہترین قاعدہ ہمیں اضاف فرما دیا اگر رات بھر جاگو گے تو کتنا جاگ سکو گے زمانے بھر کے روزے رکھو گے کتنے رکھ سکو گے پھر آخر اکتا ہٹ کا شکار ہو جاؤ گے لیکن اگر کبھی تم عمل کرو گے اور کبھی عمل کو چھوڑو گے آرام کرو گے وقفہ کرو گے تو پھر یہ مستقل عمل قائم رہے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ میں بھائی چارہ کرایا تھا مواقع کرائی تھی ابو تردا رتِ رینا اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک روز سلمان فارسی ابو تردا کی زیارت کے لیے ان کے گھر گئے اور ان کے مہمان بنے اور اگر یہ اخوبت اور بھائی چارہ ہو تو ملنا جلنا چاہیے زیارت کے لیے جانا چاہیے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے حقت محبت ہی فلم کہ جو لوگ میری خاطر زیارتیں کرتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی ہے تو سلمان فارسی اسی نقطے کے تحت ابو درزہ کی زیارت کے لیے گئے ابو درجہ گھر میں نہ تھے ان کے اہلیہ گھر میں تھے دروازہ کھول دیا گیا ابو درزہ نے ان کے اہلیہ کو دیکھا کپڑے انتہائی پرانے بہنے ہوئے اور پراگندہ حالت ہے اور بڑی ہی ایک میلی کچالی سی کیونکہ اس وقت تک پردہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لیے دیکھ لیا اور کہا کہ ماشاء اللہ یہ آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے آپ شوہر کے ساتھ رہتی ہیں اس قدر میں نے کچالی بن کر اس قدر بوسیدہ اور پرانا لباس پہن کر شوہر کے لیے سنگھار ہونا چاہیے زیب و زینت ہونی چاہیے یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ان کی اہلیہ نے عرض کیا کہ آپ کا جو بھائی ہے مال فی پھر دنیا حاجا بڑا اچھا جواب یہ حقیبہ جواب کہ آپ کے بھائی کو دنیا کی زیب و زینت کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں اپنی بات سمجھا دی تو پھر میں کس کے لیے سنگھار کروں اور کس کس کے لیے بنو سبروں ابو دردا بھی گھر آ گئے ضیافت پیش کی کیونکہ اوپے دردا نے بتا دیا تھا رات کو قیام کرتے ہیں دن کو رونے رکھتے ہیں کس کے لیے سنگھار کروں ضیافت پیش کی سلمان فارسی نے کہا کہ لا گرو حتیہ چا گر میں اس وقت نہیں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہ کھاؤ کہا کہ آپ کھائیں میرا روزہ ہے کہا کہ روزہ توڑ ڈالو جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا چنانچہ انہوں نے کھانا کھایا رات ہوئی تو ان کو کھانا کھلا کر اور بستر مہیا کر کے اپنے گھر کی مسجد کی طرف آ گئے قیام العل کے لیے سلمان فارسی نے کہا کہ نہیں تم قیام نہیں کر سکتے جا, جا کر سو جاؤ وہ جا کر سو گئے ایک دو گھنٹے بعد پھر آ گئے قیام اللیل کے لیے سلمان نے کہا نہیں پھر پھر سو جاؤ پھر جا کر سو گئے حتٰ کہ رات کا آخری پہر شروع ہو گیا پھر وہ اٹھے سلمان فارسی بھی اٹھے فصل یا جمی دونوں نے مل کر قیام اللیل کیا اور پھر ان کو سمجھایا حق ہے کچھ وقت اپنے کو دو کچھ وقت اپنی آنکھوں کو دو کچھ وقت اپنے اپنی بیوی کو دو تاکہ اوقات کی تقسیم میں ایک اعتدال کے منحش قائم ہو اور تمہارا یہ عمل ہمیشہ قائم رہے اگر اپنے اہل کو چھوڑ دو گے سونا چھوڑ دو گے کھانا پینا چھوڑ دو گے مستقل رودے رکھو گے پوری پوری رات کا قیام کرو گے تو آخر کب تک ابھی ایک طاقت ہے جوانی ہے ایک وقت آئے گا کمزوری اور نقاہت اور مرض اور بڑھاپے کا شکار ہو جاؤ گے پھر یہ عمل کا دوام ختم ہو جائے گا تو اپنی زندگی میں اعتدال پیدا کرو اپنے منہج میں معنہ روی اختیار کرو تاکہ عمل کی مسارت اور عمل کی مداحمت جو سب سے بہترین دین ہے تمہیں حاصل ہو سکے تو شریعت کا یہ نقطہ ان دونوں چیزوں میں ایک اہم قاعدے کی حیثیت رکھتا ہے کہ انسان کی زندگی میں معنی روی ہو اس لیے یہ امت امت بسط ہے اس کے منہج میں اعتدال ہے اس کے عقیدے میں اعتدال ہے, ہے اس کے عمل میں اعتدال ہے کسی ارتدا کے نقطے پر اگر قائم رہیں گے تو پھر عمل کا دوام بھی حاصل ہو سکتا ہے اور یہ منحج تسلسل بھی حاصل ہو سکتا ہے اور ایسا شخص اللہ کو پسند نہیں ہے جو ایک دن عمل کرے اور پھر چھوڑ دے اور تھک ہار کے بیٹھ جائے بلکہ اللہ کے نزدیک وہ شخص محبوب ہے مقرب ہے اس شخص کا دین انتہائی پیارا ہے جس کے عمل میں تسلسل ہو ہمیشہ کی ہو اور لگاتاری ہو یہ تینوں قاعدے ان تینوں قاعدوں کو ساتھ ملا کر چلیں عمل کی مسارت یعنی تیزی عمل کی مداومت یعنی ہمیش کی اور عمل میں اعتدال یعنی معنر ہوئی ایک انسان اپنے اوپر عمل کا داری نہ کر لے کچھ صحابہ نے کہا تھا ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد زمانے بھر کے روزے رکھوں گا دوسرے نے کہا میں آج کے بعد زمانے بھر کا قیام کروں گا چھپے داری کروں گا اور تیسرے نے کہا میں اپنے گھر بار کو چھوڑ دوں گا مسجد میں ڈیرے لگا لوں گا اللہ کے پیارے بغم نے فرمایا تم تینوں کا عمل میرے منحص کے خلاف ہے میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں روزے رکھتا بھی اور ناغا بھی کرتا ہوں اور میرے, میرے گھر بار بھی ہیں اور مسجد بھی ہے کچھ وقت اپنے گھر میں گزارتا ہوں اور کچھ وقت مسجد میں گزارتا ہوں کہ میرا من ہے اگر تم اس سے راض کرو گے منہ پھیر لو گے تم راغیب ان سنتی سمجھ نہیں میرے دین سے میری جماعت سے تمہارا کوئی تعلق نہ ہوگا عبداللہ بن نے کہا تھا کہ میں جب تک زندہ ہوں ماںشت جب تک زندہ ہوں پوری پوری رات کا قیام کروں گا اور روزے رکھوں کبھی ناگا نہیں کروں گا اللہ کے پیارے پہ کو خبر مل گئی آپ نے بلا بھیجا عبداللہ کہ تم نے کیا بات کی عرض کیا کہ جی ہاں میں نے یہ بات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں تم اس کی طاقت رکھ ہی نہیں سکتے تم زندگی بھر ایسا کر ہی نہیں سکتے نہیں دین آحد الا علب جوش اس طریقے سے دین پر غلبہ پانے کی کوشش کرے گا اور سوچے گا کہ میں اس طرح دین کو بچھاڑ دوں گا تو سنو دین اس کو بچھاڑ دے گا اسے پٹخ دے گا وہ تھک ہار کے بالاخر ماندہ ہو کر دین کو چھوڑ دے گا عمل کو چھوڑ دے گا عمل کے دوام کو چھوڑ دے گا ایسا ہر کسی نہ کرو فرمایا کہ عبداللہ تم روزے رکھو ضرور لیکن مہینے میں تین روزے رکھ لو صبح نہ شہر تین روزے رکھو لو اور فرنا کی یہ،, یہ تین روزے کسیا میں تہر یہ زمانے بھر کے روزے ہیں کیونکہ دیر اسلام میں ایک نیکی کا سلا دس گنا ہے کم از کم ایک روزے دس روزے بن جائیں گے اور تین روزے پورے مہینے کے روزے بن گئے اور اگر عمر بھر ایسا کرو گے تمہارے یہ تین تین روزے ہر مہینے زمانے بھر کے ہو جائیں گے تمہارا عزم کیا ہے زمانے بھر کے روزے رکھنا تو وہ تو وہ حاصل ہو رہے کہ تین روزے ہر مہینے رکھتے جاؤ کہ تین روزے زمانے بھر کے ہو گا. کہ سو رونی اتیکرا منظال ہے مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے فرما پھر ایسا کرو کہ ایک ردا رکھو اور دو ناغے کرو ہر مہینے جو ہے وہ دس روزے کہا کہ امی اتیک اکثر مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے فرما کے پھر ایک دن روزہ رکھو ایک دن ناغے کرو پھر مہینے کے پندرہ روز کہا کہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے فرما کی ایک رودا اور ایک ناگا یہ سوم داودی ہے یہ داود علیہ السلام کا رودا ہے اور دنیا میں اس سے افضل کوئی روزہ ہو ہی نہیں سکتا سیام داودی سے افضل کوئی روزہ ہو ہی نہیں سکتا ایک روزہ اور ایک ناگا مہینے کے پندرہ روزہ چنانچہ عبداللہ نے اس نصیحت کو قبول کر لیا اور قیام الہل کے لیے بھی آپ نے ایک حصے کا تعین کر دیا کہ ایک پہر تم قیام النہل کرو اور باقی وقت سو کر گزارو عبداللہ. تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے آنکھوں کا بھی حق ہے اہل کا بھی حق ہے جسم کا بھی حق ہے ہر حق والے کو حق دو کسم کو بھی حق دو آنکھوں کو بھی حق دو بدن کو بھی حق دو اپنے رب کو بھی اس کا حق دو اور اپنے اہل کو بھی اس کا حق دو اس طرح زندگی میں اعتدال پیدا کرو تاکہ مستقل تم اس پر قائم رہو اور عبداللہ ابس جب بوڑھے ہو گئے تو پشتایا کرتے تھے کہ کاش میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی نصیحت قبول کر لی ہوتی ہے بڑی گرفت کے ساتھ کیونکہ عزم تھا اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے عمل کی مداحت بھی مطلوب تھی پچھتایا کرتے تھے لیکن عمل چھوڑا نہیں لیکن بیان روی کا درس اعتدار کا درس ایک عظیم و شان نکتا ہے کہ انسان عمل کی مسارت اور مداحمت اس میں بہترین رب پیدا کر سکتا ہے اور اس کے عمل میں دوام آ سکتا ہے اور پھر وہ شخص اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور مقرب ہوگا جو عمل میں مسارت اور مداحمت اختیار کر لے اللہ کا مقرب ہوگا اللہ کی طرف تیزی سے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف تیزی سے بڑھے گا معنی اس کو عمل کا اجر دے گا بے تحاشا اجر ابھی اس کی جان قبض ہو رہی اور جنت کی نعمتیں پہنچ جائیں گے ایسے کئی واقعات حدیث میں موجود ہیں بلکہ پروردگار کی رحمت رحمت کی بسیرت ابھی عمل مکمل نہیں کیا اللہ تعالی رغبت کو پہچان لیتا ہے اپنے بندے کی سچائی کو پہچان لیتا ہے عمل کی تکمیل سے پہلے ہی اللہ کا اجر اور ثواب پہنچنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی رضا اور محبت کی دلیل ہے جناب خبیب کا واقعہ شاہد عدل ہے ان دس صحابہ میں شامل تھے جن کو اللہ کے پیارے بےحمبر نے مدینہ کے اطراف میں بارڈر کی نگرانی اور جاسوسی پر معمور کیا پکڑ لیے گئے گھیر لیے گئے کس ہے مختصر یہ کہ قیدی بنا لیے گئے چونکہ پدر میں انہوں نے ہارث کو قتل کیا تھا تو ہارس کے بیٹوں نے منہ مانگی قیمت ادا کر کے جنہوں نے قیدی بنایا تھا ان سے خرید لیا اپنے گھر میں قید کر دیا گھر کو مقفل کر دیا کر گئی کہ واللہ مار برا دیکھو کیا کر رہا ہے ہی قطف من مکہ کی منڈیاں پھلوں سے خالی تھی خود یہ چکڑا ہوا ہے اور پھر کوش مقفل ہے گھر بھی مقفل ہے اور باہر پہرے دار کھڑے ہیں باہر جانا بھی ممکن نہیں کسی کا آنا بھی ممکن نہیں پھر یہ پھل کہاں سے آ گئے یہ ہوشے کہاں سے آ گیا یہ ہوشیں کہاں سے اللہ کا رزق ہے جنت کی نیند اللہ نے پہنچا دی ابھی شہادت کی موت حاصل نہیں ہوئی قتل کا دن نہیں آیا ابھی نیکی کی تکمیل نہیں ہوئی لیکن پرورتھکار کا سیلا اجر و ثواب ان کو پہنچ رہے حاصل ہو رہے یہ اللہ کی رضا اور محبت ہے میرے بندے ایک بالش میری طرف آئے گا میں ایک ہاتھ طرف آؤں گا ایک ہاتھ میری طرف آئے گا میں دو ہاتھ میری طرف بڑھوں گا اور میری طرف چلتا ہوا آئے گا میں دوڑتا ہوا آؤں گا یہ پرورتگار کی رضا اور اس کی محبت کے مظاہر نہیں. لیکن یہ کب ہوگا جب ہمارے اندر عمل کی تیزی ہوگی لیکن من ابا بھی عمل نہ دوسرے بھی نصب آج جس کے عمل کی سواری کمزور ہے کوئی تعلق کوئی نصب کوئی مال کوئی عہدہ اس کو تیز نہ چلا سکے گا پھرندہ کی رضا اور اس کی جو اس, کی عجر اور اس کا صلاح ہے وہ بھی اس کو اس تیزی سے حاصل نہ ہو سکے گا لہذا اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیجئے ان تین قواعد کی روشنی میں ایک عمل کی تیزی جس کو مساحت اور مسالقت کہا جاتا ہے دوسرا عمل کا دوام یعنی عمل کی مداومت اور تیسرا عمل میں ایک اعتزاد اور روی کا منحج تاکہ اکتاوٹ پیدا نہ ہو اور تھکاوٹ حاصل نہ ہو عمل کا دوام قائم رہے اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندہ وہی ہے جس کے عمل میں ہمیش کی ہو جو دو دن عمل کرے چار دن کرے رمضان میں کرے پھر چھوڑ دے وہ قطعن کسی محبت کے قابل نہیں ہے اور قطعن کسی رضا اور پیار کا مستحق نہیں ہے اور پھر آخری جو دو قاعدے ہیں بجے کہ عمل کی دیدی کا معنی یہ نہیں ہے کہ اپنے عمل کی گاڑی سو کی رفتار پر شروع کر دو چیک کیے بغیر دیکھے بھالے بغیر بصیرت کے بغیر نہیں ہر ہر عمل میں تیزی کے ساتھ ساتھ دوام کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور برقرار رکھنی ہیں ایک عمل میں نیت کی حفاظت معنی ریاکاری نہ ہو بلکہ اخلاص ہو دوسرے عمل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع معنی بدعت نہ ہو عمل تیز ہو زیادہ ہو لیکن بدعت کی احساس پر نہ ہو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا رنگ ان اعمال پر چھایا ہوا ہو اور نمایاں ہو اخلاص کے ساتھ ہی اور سنت کی اتباع کے ساتھ ہی عمل قابل قبول ہوگا ورنہ مردود ہوگا کتنا ہی تیز ہو کتنا ہی اس میں دوام ہو اور کس قدر اس میں کثرت ہو اگر اخلاص نہیں ہے بلکہ ریاکاری ہے اور سنت کی اتباع نہیں ہے بلکہ بدعت کا عنصر ہے تو پہاڑوں جیسے عمل بھی برباد ہو جائیں گے انہیں تباہ کر کے ذرے بنا کر بکھیر دیا جائے گا اور وہ بندہ جہنم میں گسیٹ کر ڈال دیا جائے گا کس کسی حد تک وہ اللہ کی محبت اور قرب کا مستحق نہ ہوگا اگر اس کا عمل ریاکاری پر اور سنت کی مخالفت پر قائم ہوگا تو یہ بڑے ذری قاعدے ہیں عمل کے تعلق سے ان کی حفاظت ضروری ہے اللہ پاک توفیق دینے والا ہے اس سے توفیق کی صدا ہے اللہ تعالیٰ ان قواعد کی روشنی میں عمل سالے کی توفیق اکول وادہ علی العالمين